أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي المعيش والشفع والوطف والليل هذا يسر هل في قسم اللذين مچھی سورت, سورت ہے اس کے اندر تیس آیتے ہیں اور ایک رکو ہے اور اس صورت کا ترتیب نزولی ہے دس جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی شروع شروع میں نازل ہوئی اور ترتیب توفے بھی ہے ایٹی نائن ایک کم نوے ہیں کہ یہ سورت مکہ میں نازل ہوئی پچھلی سورت کے اندر جس طرح قیامت کا تذکرہ تھا جزا اور سزا کو دلائل سے بیان کیا گیا اس صورت کے اندر بھی جزا اور سزا کو دلائل کے ساتھ بیان فرمائیں گے آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ سورہ نبا سے لے کر ابھی تک قیامت جزا سزا جہنمی جنتی ان سب کا تذکرہ چلا آ رہا ہے اور ہر صورت میں ایک نئے دلکش اور پر اثر انداز سے تذکرہ ہوتا ہے یہ قرآن حکیم کے معجزہ ہونے کے لیے واضح دلیل ہے اور یہی مقصد کا ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے جنت میں چلا جائے انسان ایک اللہ کو ماننے والا بن جائے تو ان صورتوں کے اندر یہی باتیں بیان ہو رہی ہیں اس سورت کی ابتدا چند قسموں سے ہے اس سورت کا سامنے صورت کا شان نظول یہ ہے کہ کپار اور مشرقین کے شبہات کو دور کرنا ہے اور بندوں کے گناہوں سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں اور نیکیوں سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں لہٰذا حساب و کتاب اور اس کے لیے خشر نشر وغیرہ اس کا کوئی فائدہ نہیں یہ کپار المشتین کے شبہار تھے اگر اللہ نیکیوں سے خوش ہے گناہوں سے ناراض ہے تو نیکیوں پر کچھ انعام دے اور گناہوں پر سزا دے تاخیر نہیں ہونی چاہیے انعام میں سزا میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے جیسے بندہ نیکی کرے فوراً انعام مل جائے گناہ کرے فوراً سزا مل جائے یہ شکوق اور شبہات اس صورت کے اندر یہ شبہات دور کرنے ہیں یہ اس کا سبب نزول شان نزول ہے پہلے اس صورت کا ترجمہ ذرا دیکھ لیں وجر قسم ہے فجر کی و کمانا قسم ہے و قسمیا قسم ہے فجر کی ویال کی جمع لیال راتیں آش دس اور دس راتوں کی قسم شکر وت اور اور قسم اذا یسر جب وہ چلنے لگے یسر کمانا تک چلنا رات کی قسم جب وہ چلنے لگے رات میں چلنا زائل ہونا ڈرنا یہ سارے کے سارے اس کے معنی آتے ہیں کیا اس میں قسم قسم لیزی عقلمند کے لیے جرت مانا عقلمند ٹھیک ہے جرت ہجر کا مانا اقل لذی والے عقل والے کے لیے عقل والے کے لیے حجر کا مانا ممنوی ہوتا ہے ممنوع آقل ممنوع اور اصل میں جس جگہ کا پتھروں سے احاطہ کر دیا جائے اس کو ہجرن کہتے ہیں قوم سمود کے بستیوں کو حجر کہا گیا تو کا جانا عقل بھی ہے تو یہاں پر عقل مراد ہے عقل والوں کے لیے بے شک ان چیزوں کی قسم عقل والوں کے لیے کافی ہے کافی قسم ہے ٹھیک ہے حلفی ڈالی کا یہ جو قسمیں ہیں عقل والوں کے لیے کافی ہے کمانا کیا لم کمانا نہیں کیا نہیں تارا تو نے دیکھا کیا تو نے نہیں دیکھا کیفا؟ کیسے پلاسی کیا ابو کا آپ کے رب نے کیا بیاض عاد والوں کے ساتھ الم تارا کئی پا پلا وبو کا بیاض کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے پرور دگانے کو میاض کے ساتھ کیا عمل کیا, کیا, کیا؟ ارم ارم ارم جگہ کا نام ارم والے ستون ستون ستون یعنی جن کے قد ستونوں جیسے تھے ایران ذات نعیبات اس قوم ارم کے ساتھ کیا معاملہ کیا جن کے خط ستون جیسے تھے ان کے مثل فل بلاد دنیا بھر میں شہروں میں بلاد بلد کی کوئی پیدا نہیں کیا گیا الصفر بالواد اور سمود الجاب جنہوں نے تراشا تھا جابو, جابا جابا جابو جمع مذکر غائب ماضی کا سوا جنہوں نے تراشا تھا پتھروں کو بالواد وادی وادی خورا قوم سمود کے ساتھ جو وادی خورا میں پتھر تراشتے تھے وہ دل اوتاد اور پراؤن کے ساتھ دل اوتاد جو میفو والا تھا اوتاد وطد کی جمع میفوں والا میخ کھونٹی یہ اس کے ترجمہ لوگ ابھی آتے ہیں لیکن یہاں سے یہاں پر اوتاد سے مراد لشکر ہیں ٹھیک ہے آگے تصویر میں اس کی وضاحت آ گئی اور والے کے ساتھ کیا, کیا؟ بالبلاد جنہوں نے فغو سرکشی کی یہ بھی جمع کا سیرہ ماضی کا بل بلاد شہروں کے اندر دنیا کے اندر شہروں کے اندر پگ بل بلاد جنہوں نے دنیا میں سرکشی کر کے اس دنیا کے اندر الفساد فساد اللہ دینا پغولا اخترو فی الفساد ان سب نے دنیا میں سرکشی کر کے بہت فساد مچا رکھا تھا سب عذاب عذاب کا سب ڈالا آپ کے رب نے آداب عجاب کا کوڑا پھر آپ کے رب نے ان پر عجاب کا کوڑا برسایا رسود یقین ہے آپ کا رب لبن میں رسود آپ کا رب گھات میں ہے گھات میں فَأَمَّ الْإنسانُ رَبْهُ فَأَتُرْمَهُ وَنَعَمَهُ باقی الْإنسان انسان پس مب تلا انسان ادا جب مب تلا ہوں اس کو آزماتا ہے رب اس کا رب فرم ہوں عزت دیتا ہے اس کو ون ہوں اور نعمت دیتا ہے اس کو انسان ادا مب ربو فرم ہوں و لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے یعنی اس کو عزت اور انعام دیتا ہے یعنی اس کو عزت اور انعام دیتا ہے پس وہ کہتا ہے رب بی میرے رب نے اک میرے رب نے مجھے عزت دی اکرما باب سے اکرمن صیغہ واحد مذکر غائب ٹھیک ہے نون وقاع کیا ہے اور یا جو ضمیر ہے متقل کہ وہ محدود ہے یہ اصل میں اکرمنی تھا اکرمنی یا محدود ہے یہاں پر نون وقاع کیا ہے اور اکرما واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے ربی اکرمن تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دی وَأَمَّا اِذَا فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَ فَيَقُولَ اور باقی وہ ادا مب تلا جب آزماتا ہے اس کو کفادر آ رہی فقاد را تنگ کر دیتا ہے قدارا کیا مانا تنگ کر دیتا ہے فق در رز، اس کا رزم اور جب انسان کو یوں آزماتا ہے کہ اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے زلیل کیا اہاننی یہ بھی اصل میں اکرمنی کی طرح آہان کی جو ضمیر ہے وہ یہاں پر محضو کیا ہے الیتیم ہر گز ایسا نہیں کل ہرگز ایسا نہیں بل بلکہ تکریمونا یتیم تکریمونا کسی جمع مذکر غائب کا تم عزت نہیں کرتے قدر نہیں کرتے یتیم یتیم کی قدر نہیں کرتے ہرگز ایسا نہیں بلکہ تم یتیم کی قدر نہیں کرتے ولا اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہوا اور نہ تحاؤ کرتے ہو تم ترغیب دیتے ہو تم اعلی کھلانے کے اوپر مسکین مسکین فقیر کو اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو. تراث اور تم کھاتے ہو سراث, میراث. مانا میراث اکلن کھانا لما پیدر پہ اکلن تو مردے کا مال اصل میں تاسے بدل دیا تو بن گیا وراث تو ہونا یہ ہے اپنا اور دوسروں کا حصہ لینا اس کو کہتے ہیں سمیت لینا اور تم کا سارا مار سمیٹ کر کھا لیتے ہو کھا جاتے ہو اور اور تم لوگ ماں سے بہت محبت رکھتے ہو تو ایک بونا تو محبت کرتے ہو المال مال سے محبت کرنا جمل بہت, جمل بہت یہ بھی مستر ہے یعنی زیادتی مراد ہے کثرت زیادتی بہت جی بھر کر اور تم لوگ ماں سے بہت محبت رکھتے ہو بند بھی مستر ہے کل <سلام> ادا دکھ کا تل اود دکا ہرگز نہیں ادا جب جس وقت دکھ الارض توڑی جائے گی زمین توڑی جائے گی دک دکا ریزہ ریزہ تو دکت یہ ماضی کا سیما ہے مجھول کا ماضی مجہول کا سیوا نسرا شروع سے ریضہ ریضہ کرنا اس کے معنی آتے ہیں جو در جو سب در سب فرشتے آ جائیں گے سب باندھ کر فرشتے آ جائیں گے ملک ملک فرشتوں کو کہتے ہیں ملک فرشتوں کو اور آپ کا رب اور فرشتے سب باندھ کر آئے گا جیم اور لائی جائے گی وجی لائی جائے گی یوم جہنم, جہنم دو لایا جائے گا یوم اس دن انسان انسان نصیحت پکڑے گا انسان نصیحت پکڑے گا پکڑے گا کہ نصیحت پکڑنا تو اس دن دو کو لایا جائے گا اور اس دن انسان کے سمجھ میں آ جائے گا انسان نصیحت پکڑ لے گا اور اس وقت کا نصیحت پکڑنا یہ ان نہ لہو کوئی کام نہیں آئے گا بے سود ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا انسان کہے گا یا لیتنی کاش قدم تحیاتی میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیتا تو میں بھیج دیتا آگے لی حیاتی اپنی زندگی کے لیے پانی حیاتی اسکے ہیں میری آواز آ رہی ہے اللہ الرحمن الرحمن. قدمت انسان کہے گا ایک آشک قدمت میں کچھ آگے بیچ دیتا بہت آ رہی ہے